یہ اصل میں لوگوں میں غلط ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں ہوگی خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ کہ خودکشی کرنے والا آدمی نہ مرتب ہو گیا نہ بے دین ہو گیا ٹھیک بعض ایسے حضرات ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں ہوگی تادی بن تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے مثلاً کوئی آدمی یہ تو آج کل عام ہے بالکل کسی کے یہاں مارنے کے لیے آئے اور صاحب خانہ اس کو مار دے اس چور کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائی اور خدا نہ خاص تک کسی آدمی نے اپنی اما کو قتل کر دیا اب وہ مرا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے کسی نے اپنے ابا کو قتل کیا پھر وہ مر گیا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی تاکہ لوگوں کو عبرت کہ ماں باپ کا قتل جو ہے اتنا گناہ عظیم ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہو خودکشی جو ہے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہوگی